من من بلّہ اسمی طار جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے یا الناس ربا کم اللہ دی من نفس واحدہ و خالہ کا منہا زوجہ و برس منہ ماری جالن کتھی اللہ سے ڈرو جو تمہارا رب ہے جس نے تم کو پیدا کیا ایک ہی جان سے و خالہ کا منہا اور اس سے اس کا جوڑی دار پیدا کیا اس کی بیوی کو پیدا کیا و برس منہ ماری جالن کتھی آ اور پھیلائے ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں بط اللہ اللہ دی تصا علونبی ورحام اور اللہ سے ڈرو جس کے واسطے سے تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو اور رشتوں سے بھی ان اللہ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَقِينًا اللہ تم پر خوب نگہبان ہے وہ آت التام ام والا ہوں اور یتیموں کو دو ان کے مال ولابدرالخبی طیب اور تم تبدیل نہ کرو خبیث کو طیب کے بدلے یعنی گندی چیز کو اچھی چیز کے عوض نہ بدلو ولاۃعل اموالا کم الام والم اور نہ تم کھاؤ ان کے مال الى اپنے کے ساتھ ان حکانا خوب کبیرا یقیناً وہ گناہ ہے بہت بڑا وہ ان تم اللہ تک ان یتیم کا مال اپنے مال کے ساتھ ملا کے نہ کھا جاؤ وہ پیچھے بھی ذکر اُا رہے اسی بات کا کہ یتیموں کا مال وہ آپ اپنے مال کے ساتھ ملائیں اور ملا کے اسی قدر ملائیں جتنا کہ ان پر خرچ ہوتا ہے یہ نہ ہو کہ یتیموں کا مال کھانے کی غرض سے اس کو اپنے مالوں کے ساتھ ملا لیا اور یتیم کا مال سارا کھا گیا یہ کام نہ ہو وہ آت التام ام والا اور دو تم یتیموں کو ان کے مال وال تبدل الخبیس اب اور نہ تم تبدیل کرو خبیث کو طیب کے بدلے ولاقلکم اور ناتم خواہ ان کے مالوں کو اپنے والوں کے ساتھ ملا کر انکان کبیرا یقیناً وہ بہت بڑا گناہ ہے وہ انقف تم اللہ تخصوف اور اگر تم ڈرو اس بات سے کہ تم یتیموں میں انصاف نہ کر سکو گے فن کے حل ماں پاوال نسائی تو تم نکاح کرو ان عورتوں سے جو تمہیں پسند ہو یا خوش ہو جائیں تمہارے ساتھ مسنا و صلاحثہ و رباع دو دو تین تین اور چار چار سے فر انقف تم اللہ تعلو اگر تم ڈرو کہ تم انصاف نہ کر سکو گے فواہد تو ایک ہی او ماں ملکت ایمان یا پھر جس کے مالک بنے داہنے ہاتھ ذالی کا ادنا اللہ تعلو یہ زیادہ قریب ہے اللہ تعیلو کہ تم نا ظلم کرو یا دوسرا اس کا مانا ہے کہ تم مائل نہ ہو جاؤ ایک اس کا معنی یہ بھی کرتے ہیں اللہ تعولو کہ تم عیال والے نہ بنو یعنی کہ ایک عورت سے شادی کرو تو تمہارا قریب ہے کہ تمہارا خاندان زیادہ نہیں بڑھے گا یہ محکمہ بہبود آبادی والے اس کا یہ معنی کرتے ہیں کہ ایک عورت سے شادی کرو ظالی کا ادنا اللہ تعول یہ بات زیادہ قریب ہے کہ تم عیال دار زیادہ آل اولاد بڑے نہ بنو اسے وہ نکالتے ہیں برتھ کنٹرول کا جواز لیکن وہ نکلتا نہیں ہے کیونکہ اللہ تعاون کا منع ہے کہ تم مائل نہ ہو جاؤ یا اللہ تعلق کہ تم ظلم نہ کرو ہاں یہ کہ بات دیکھ رہے انہوں نے شادی کی شادیاں کی ہیں کچھ جب تک نبی سلاۃ اسلام کی بیوی بی فاطمہ بیٹی فاطمہ ملنی رضی اللہ تعالی عنہ حاضر دار اس وقت تک انہوں نے اور شادی نہیں کی اس کے بعد پھر شادیاں کی اور شادیاں جتنی وہ تعداد بتاتے ہیں اتنی تو نہیں ہیں لونڈیاں تھیں ان کی ہی ہی ہی ہی ہی ہاں ہاں اولاد تو کافی ساری ہے لونڈیوں سے بھی اولاد پیدا ہوتی ہے اللہ السلاۃ السلام کی بیوی لونڈی سے نہیں نکاح کے بغیر مالِ غنیمت میں جو عورتیں آتی ہیں جہاد کے نتیجے میں میدان جنگ میں سے جو کافروں کی عورتیں قید ہوتی ہیں جس طرح مالِ غنیمت تقسیم ہوتا ہے اسی طرح پھر وہ بھی مرد عورتیں جو قید ہوتے ہیں وہ بھی تقسیم کیے جاتے ہیں وہ غلام اور لونڈیاں بنتے ہیں پھر ان کی بے و شراء خرید و فروخت ہوتی ہیں آزاد آدمی کی آزاد عورت کی خرید و فروخت کرنا منع ہے ہاں ہو سکتا ہے شریعت تو قیامت تک کے لیے ہے یہ بس کچھ بین الاقوامی قوانین بنائے ہیں کافروں نے ان کے تحت وہ کہتے ہیں کہ جی یہ کام یعنی کہ نہیں کیا جائے گا ہاں اور لونڈیوں والا جو نظام ہے اس کو ختم کر دیا جائے لیکن قانون بننے کے باوجود نظام چل رہا ہے چل رہا ہے سکتا نہیں چل رہا ہے پوری دنیا میں چل رہا ہے لیکن یہ ہے کہ وہ بے اصولی طریقے سے چل رہا ہے اصولی طریقے سے نہیں چل رہا بے ویسولی یہ ہے نا کہ یعنی کہ ان کو قیدیوں کو جب پکڑا جاتا ہے قید کیا جاتا ہے تو ان سے غلاموں والا کام لیا جاتا ہے مثال کے طور پہ آپ اپنی جیلوں کے اندر ہی دیکھ لیں اب یہ جنگی قیدی تو نہیں ہوتے لیکن جج سزا سناتا ہے جی قید با بامشقت تو جو مشقتی ہوتی ہیں ان سے غلاموں کی طرح کام لیا جاتا ہے لیکن یہ ہے کہ وہ جیل کی چار دیواری کے اندر اندر رہ کے لیا جاتا ہے اور اسی طرح جو جنگی قیدی ہیں جنگی قیدیوں سے بھی اسی طرح کا <coughs> یعنی کہ ان کے ساتھ سلوک کیا جاتا ہے وہ اسلام کا نظام تو یہ ہے نا کہ جو جنگی قیدی ہیں یا تو انہیں فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے یا اپنے قیدیوں کے بدلے انہیں چھوڑ دیا جائے یا پھر احسان کرتے ہوئے انہیں رہا کر دیا جائے یا پھر وہ جو مسلمان غازی ہیں مجاہد ہیں فوجی ہیں ان کے درمیان ان کو تقسیم کر دیا جائے یہ ان کے غلام بن جائیں گے اور وہ یعنی کہ آزادی کے ساتھ زندگی گزاریں گے لیکن ان کی غلامی میں رہیں گے اب یہ اس نظام کو ختم کیا تو اب کیا ہو گیا کہ جنگی قیدیوں کو پکڑا جاتا ہے وہ بس بیڑکوں کے اندر اور جیلوں کے اندر بند کر کے اور بھر کے رکھ دیا جاتا ہے اور وہیں سے ان سے وہ سارے اگر کوئی کام لینے ہوتے ہیں مشقت کے اور اس طرح کے ادھر ادھر کے بولیے اسی طرح جو جنگ میں خواتین پکڑی جاتی ہیں ان کا بھی یہی حال ہے اسی طرح ہی اور پھر یہ کافر لوگ یہ جناز زیادتی کو تو کوئی مسئلہ ہی نہیں سمجھتے وہ سارا کچھ چلتا رہتا ہے تو اسلام نے ایک نظام مقرر کیا تھا غلاموں اور لونڈیوں والا <خخخخ> وہ زیادہ بہتر ہے ہاں ہاں مرد کی اولاد ہے مرد کی وراثت میں سے وہ حصہ دیں گے ہاں اولاد آزاد ہوگی اولاد جو ہے وہ آزاد ہو گئی اور جس لونڈی سے اولاد آپ کی پیدا ہوئی ہے آپ کے مرنے کے بعد وہ بھی آزاد ہے سد نکھلا اور عورتوں کو دو ان کے فرض شدہ مقرر شدہ حق مہر نخلا ہنسی خوشی فن کم انشئی من ہو پس اگر وہ راضی ہو جائیں خوش ہو جائیں تمہارے لیے انشئی امن ہوں اس حق بہر میں سے کسی چیز پر یعنی کہ وہ تمہیں سارا حق مہر یا حق مہر آدھا یا کچھ حصہ اگر عورتیں دل کی رضا مندی سے کہتی اتنی ضرورت نہیں ہے مقرر کر دیا کم لے لے وہ یا نہ لے تو مقرر کیا وہ دے گا مقرر کیا نا تو مقرر واقع کی دوسری شادی تھی اس کی نا وہ ہونے لگی تو انہوں نے حق میں ہر مقرر کیا اس طرح کافی زیادہ مقرر کرنے لگے تو اس آدمی نے کہہ دیا جی میں اتنا اخبار نہیں دے سکتا میں زیادہ زیادہ اتنا کا دے سکتا ہوں اس سے زیادہ نہیں دے سکتا تو انہوں نے کہا نہیں جی دے دیں گے دے دیں اس نے صاف کہہ دیا کہ یہ جو کہہ رہے ہیں نا دے دیں گے یہ انہی سے لینا میرے سے نہیں لینا میں اتنا دے سکتا ہوں بات سیدھی صاف اس نے کر دی اس کا لڑکے کا والد کہنے لگا کوئی نہیں پھر دے لگے گا ایک بندے کی نہیں حیثیت وہ ضرور ہے اس نے کہ وہ لمبا چڑھا مقرر کرنا ہاں غلط چیزیں ہوں گزارے وقت شری طریقہ کار یہ جو اس نے اکبر مقرر کیا زندگی دے سکے گا مرنے کے بعد اس کی وراثت میں سے وہ قرض ہے وہ ادا ہوگا نہیں وہ کوئی مسئلہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں بلکہ ادھر تو پیچھے ہم پڑھ کے آئے ہیں کہ عورت ہے اس کے ساتھ نکاح ہو گیا ہے اور حق مہر مقرر نہیں کیا حق مہر مقرر بھی نہیں کیا اور آدمی اس کے ساتھ ازدواجی تعلقات قائم کرتا رہا ہے تو اس کے اوپر بھی اسلام نے رہنمائی کی ہے کہ اگر وہ فوت ہو جاتا ہے آدمی یا عورت فوت ہو جاتی ہے مثلاً ایک طویل عرصہ زندگی گزارنے کے بعد پھر کیا جائے گا دیکھیے یہ ساری چیزیں بتائی گئی ہیں اسے معلوم ہوتا ہے کہ حق مہر دینا ضروری ہے مرنے کے بعد بھی دیا جائے ہاں براثت سے دیا جائے اور ٹھیک ہے وہ تو کہہ لیا نا کہ آپس کی رضامندی سے آپس کی رضا بندی سے وہ جو آپس میں طے کر لیتے ہیں بعد میں بھی وہ کوئی مسئلہ نہیں لیکن زبردستی نہیں کرے سباب دینار چلو بتی دینار بھی دینار ہوں نے ساڈھے سات تولہ سونا چلو جی انتناہ انش من ہو ف اگر وہ اس میں سے کوئی چیز تمہارے للیے چھوڑنے پر دل سے خوش ہو جائیں۔ فکوو ہوں اس کو کھاؤ ہنی مرریہ اور ہنسی خوشی یا خوش گوار اور وے سے والہ ت توصفہ مالہ اور نہ تم دو۔ بے سمجھو نہ سمجھوں کو اپنے مال اللہ تی جعل اللہ لکم قیاماً وہ کہ جس کو اللہ تعالی نے تمہارے لیے قائم رہنے کا ذریعہ بنایا ہے ورزقوہم ذکو ہم اور ان کو کھلاؤ اس میں سے وقسو اور ان کو پہناؤ وقول معروفہ اور ان کو کہو اچھی بات معروف بات وبتما اور آزماؤ یتیموں کو ہتا ادا النِّكَاحَ نکاح کہ جب وہ نکاح کی عمر کو پہن جائیں تو اگر تم ان میں کوئی بھلائی دیکھتے ہو فد فام ام والم تو ان کے مال ان کو واپس لوٹا دو یعنی یتیم جو تمہارے کفالت میں ہیں جب وہ نکاح کی عمر کو پہن جائے یعنی یا بلوغت کے ہو جائیں اور بلوغت کے قریب ہونے یا بالے ہونے کے بعد یہ دیکھنا ہے کہ کیا ان کے اندر عقل اور سمجھ آ گئی ہے کہ نہیں اگر وہ سمجھدار ہو گئے ہیں تو پھر ان کو ان کے مال دے دو اگر سمجھدار نہیں ہوئے بالغ ہونے کے بعد بھی پھر بھی ان کے مال ان کے سپرد نہیں کرنے ضائع کر بیٹھیں گے ولاکلوہ اسرافن و ائیں یکبارو اور تم کھاؤ انہیں یعنی وہ مال یتیموں کا اسرافن فضول خرچی کرتے ہوئے وبیدارن اور جلدی کرتے ہوئے اکبروں کے کہیں وہ بڑے نہ ہو جائیں اس ڈر سے کہ یہ بڑے ہو جائیں گے پھر ان کے پڑیں گے لہذا بڑے ہونے سے پہلے پہلے یہ کا مال ہڑا پکار جاؤ یہ کام نہ کرو پمن کانا غنی اور جو غنی ہو فل یہ تو لازم ہے کہ وہ بچے پمن کانا فقین اور جو تنگ دست ہو پھل یقل بال معروف کو معروف طریقے سے کھا لے یعنی یتیم کی کفالت کرنے والا آدمی اگر تو غنی ہے اپنا یعنی کہ اس کا جو گھر کا نظام ہے وہ درست طور پر چل رہا ہے تو وہ یتیم کا مال کھانے سے بچے اور اگر یتیم کی کفالت کرنے والا آدمی تنگ دست ہے غریب فقیر مسکین ہے تو ایسا آدمی یتیم کے مال میں سے کچھ نہ کچھ خود بھی کھا سکتا ہے کیونکہ آخر یہ اس کی کفالت کر رہا ہے تو اس کا حق بنتا ہے کہ اگر یہ یتیم کے مال میں سے کچھ ضرورت کے مطابق تھوڑا بہت اگر لے بھی لے گا تو اس میں حرج نہیں ہے لیکن زیادتی نہ کریں گے فائدہ دفاع تم الم اور جب تم ان کے مال ان کے سپرد کرو فشد و علیہم تو ان پر گواہ بناؤ و کفا بلّہ اور اللہ تعالیٰ ہی کافی ہے حساب لینے والا نصیب مما ترکل والدین قرابون مردوں کے لیے حصہ ہے اس میں سے جو چھوڑا والدین اور قریبی رشتے داروں نے مما ترک الدانی والقرابون اور عورتوں کے لیے بھی حصہ ہے اس میں سے جو والدین اور قریبی رشتہ دار چھوڑ جائیں مما کل منہو اوقاسر اس میں سے جو کم ہو یا زیادہ نصیب مفروضہ مقرر کیا گیا حصہ ہے وَإِذَا حضرَ الْقُرْبَ اچھی بات کہولی دین اللہ تعالیم خافم اور لازم ہے کہ وہ لوگ ڈریں جو اپنے پیچھے کمزور اولاد چھوڑتے ہیں تو ان کے متعلق ڈرتے اگر وہ اپنے پیچھے کمزور اولاد چھوڑتے تو ان کے بارے میں ان کے متعلق وہ ڈرتے پھلی تک اللہ بس وہ اللہ سے ڈرے بل اکولہ اور وہ سیدھی بات کہیں یعنی کہ اگر کوئی آدمی وہ چھوٹی چھوٹی بچے ہوں اس کے اور اس کو بوتھ کا وقت قریب ہو جائے تو وہ ڈرتا ہے کہ میرے بعد ان کا کیا بنے گا جیسے خدشات اس بندے کو لاحق ہوتے ہیں اپنی اولاد کے بارے میں اب یہ یتیموں کا کفیل بن گیا تو یہ ان کے بارے میں بھی ویسے ہی دنیں انداللہذین یاکلون یا موار الیتاما ظلما یقیناً وہ لوگ جو یتیموں کا مال ظلم کرتے ہوئے کھاتے ہیں انما یاکلون یا فی بطونہم نارا وہ تو اپنے پیٹوں میں صرف آگ ہی بھرتے ہیں وسیصلون سعیرہ اور ان قریب وہ بھڑکتی آگ میں داخل ہوں گے یوصيكم الله فی اولادکم للذکر مثل حظی اللہ تعالی تمہیں تمہاری اولاد کے بارے میں وصیت کرتا ہے کہ مرد کے لیے دو عورتوں کے حصے کے برابر ہے۔ فئن کنن نساءن فوق تنئنی اگر عورتیں ہوں دو سے زائد اولاد میں یعنی بیٹیاں فلاهنثلوا ما ترکتن لھن کے لیے جو اس بندے نے چھوڑا ہے اس کے ترکے میں سے دو تہائی ہے۔ اگر وہ اکیلی ہو انکانا مما تارک اس چیز میں سے جو اس نے چھوڑا ہے انکان اللہ وغیرہ میت کی اولاد ہے پھر والدین کو چھٹا چھٹا حصہ ملے گا فَإِلَّمْ ولد اور اگر میت کی اولاد نہیں ہے وہ وارثہ ہو اب ہو اور اس کے وارث اس کے والدین ہی ہیں فال امی ثلث تو اس کی ماں کے لیے تہائی حصہ ہے ہاں میتو یہ وراثت کے مسئلے میں جتنا بھی رشتہ ہے نا وہ جوڑنا ہے میت کے ساتھ یہ والدین ہیں میت کے میت کے والدین کو کوئی مرضی ہو چاہے مرد ہو میت چاہے عورت ہو میت کے والدین کو میت کے ترکے میں سے دونوں کو چھٹا چھٹا حصہ ملے گا اگر میت کی اولاد ہے اگر میت کی اولاد نہیں ہے پھر ماں کو ملے گا تیسرا حصہ اور باقی سارا باپ کا جدو میت میت تقسیم ہونا ج بچا فوت ہوا ٹھیک ہے اندر فوت وقت دیکھا گے کون کون جی والدہ اندر والد دادا دادی چاچا پا کون کون جی انہوں دوبارہ سجا ہے کہ جدو اے فوت ہوئے کہ ادو اِن دارہ سن دیکھا جائے عورت فوت ہو گئی ابھی دیکھا گے عورت ماں باپ بینا خامد اولاد بس ہاں جی اولاد کی موجودگی نہیں نا وہ تو اصول یعنی کہ اگر بیٹیاں نے صرف سرتے حصے دار بن جان گے بیٹیا کی موجودگی نہیں باپ کی موجودگی بھی بھن برا حصے دار نہیں انکان اللہ اگر اس کے میت کے بھائی ہیں بہن بھائی دو سے زائد دو یا دو سے زائد تو اس کی ماں کے لیے چھٹائیسا ہے یعنی کہ میت کی اولاد ہو یا میت کے دو یا زائد بہن بھائی ہوں پھر ماں کو ملے گا چھٹائیسا اور اگر میت کی اولاد بھی نہ ہو بہن بھائی بھی نہ ہو پھر ماں کو ملے گا تیسرا حصہ دو ہو گئے نا ایک اور ایک اگر صرف ایک بہن ہے یا صرف ایک بھائی ہے پھر نہیں پھر تہائی ان کو نہیں ملنا یہ دیکھیں وراثت کا عجیب سا نظر آتا ہے یہ اس کہ باپ کی موجودگی میں بھائی کو حصہ نہیں ملے گا میت کے بھائی کو میت کے باپ کی موجودگی میں میت کے بھائی کو حصہ نہیں ملے گا لیکن میت کے بھائی وہ ماں کے حصے کو کم کر دیتے ہیں میت کے مثلا دو بھائی ہیں تو ماں کو پھر ملے گا ایک بٹا چھ چھٹا حصہ لیکن باپ کی موجودگی میں نہیں ساری مثال کے طور پر ایک آدمی فوت ہوا اس کے دو بھائی ہیں ایک ماں ہے ایک باپ ہے ماں کو چھٹا حصہ ملے گا باقی باپ کو اور اگر یعنی کہ یہ بھائی نہ ہوتے تو ماں کو تیسرا حصہ باقی باپ کو اب بھائیوں کی موجودگی کی وجہ سے ماں کے حصے میں کمی آ گئی ہے لیکن بھائی خود وارث نہیں بنے نہیں اسی طرح ہوتی ہے وراثت کا قانون یہی ہے یہی ہے کرتے <سؤال> ہیں جب بھی وراثت تقسیم ہوتی ہے نا ایک تو ہے کہ آپس میں وہ مل جل کے جو कर کر दूसरा دوسرا ہے کہ اگر عدالت میں جائیں گے یا کسی بھی قاضی مفتی کے پاس جائیں گے اس کا تقسیم کرنے کا طریقہ یہی ہے پاکستان میں جو وراثت کا نظام ہے نا عدالتوں میں وہ بالکل شریح نظام ہے سوائے دو تین مسائل کے مثلاً وہ پوتے کو وارث بناتے ہیں بیٹوں کی موجودگی میں میت کے بیٹے کی موجودگی میں مسلے علیہ بات ہے یہ ہے کہ کوئی یعنی کہ اس طرح کر دے ٹھیک ہے یعنی کہ جڑے ہے سمجھدار وکالا وہ بھی فتوی دے مطابق وہ مسئلہ سمجھا کے کر دیں لیکن اگر وہ پوتا ریٹ دائر کر دیا دا میت کا پوتا عدالت پاکستان دا عدالتی نظام حصہ دے گا روزانہ یہ فتوے آدھے بابیا کو دو دوت نے ایک طلاق لو جیمباڑی وسیع بہا دئی یعنی کہ یہ جتنی بھی وراثت ہے یہ وسیع اور فرض کی ادائیگی کے بعد ہے تو عام طور پہ یہ سمجھتے نا کہ شاید جو وسیعت ہے وہ منسوخ ہو گئی تو یہ بات غلط ہے وسیعت اب بھی فرد ہے ہاں پہلے کل مال کی تھی اب زیادہ سے زیادہ اختیائی مال کی کم از کم چاہے کوئی دس روپے کی کر وسیعت کرنی فرض ہے پہلے تھا قریبی رشتہ داروں کے لیے والدین کے لیے وسیعت اب قانون بن گیا کہ لا وسیعت والی ہیں جو وارس بن رہا ہے وارس کو وسیعت نہیں کر سکتا جو وارث نئی بن رہا اس کو وزید کی جا سکتی ہے آباؤکم و ابناؤکم لا تدرون ایہم اطرب لکم نفعا تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے تم نہیں جانتے کہ ان میں سے کون تمہارے لیے فائدے کے اعتبار سے زیادہ قریب ہے فریدہ من اللہ یا اللہ کی طرف سے فریدہ ہے ان اللہ کان علی من حکیما یقینا اللہ تعالی خوب جاننے والا بہت حکمت والا ہے وَلَكُمْ نِسْفُ مَا تَرَقْ ازْوَاجُكُمْ لوگ اپنی جائیداد تقسیم کر دیتے ہیں تو یہ طریقہ کار بھی غلط ہے زندگی جو دے گا سب نو برابر برابر دے گا دیکھو ایک ہے کہ اپنی پروپرٹی ویچ کے کاروبار کروا رہا ہے کاروبار واسطے بیٹے نو رقم دی ٹھیک ہے اس طرح حصہ وہ بیٹیا واسطے بھی رکھے دجے بیٹیاں واسطے بھی رکھے سب نو برابر دے اے نہیں کہ ایک نو مل لا کے دے دی نو آخر تورچی بنتے جتیا گنڈ ਇਹ ਜ਼ੁਲਮ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਵੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਪੈਸੇ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਅਕਸਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬੇਟੇ ਬੇਟੀਆਂ ਬਰਾਬਰ ਬਰਾਬਰ ਸਭ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਤਰਕਾ ਨਹੀਂ ਇਧਰ ਬਸ ਦੇ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੇਟੇ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਚਲੀ ਗਈ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਹਾਂ ਘਰ ਦਾ ਜਾਮ ਚੜਾਉਣ ਹੈ ਹਾਂ ਕਿਚੀ ਵੇਚ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲੈਣਾ ਹੈ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਮਕਾਨ ਹੀ ਵੇਚਦਾ ਨਾ ਸ਼ਾਦੀ ਲਈ ਸ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਤਾਂ ਬੇਟੇ ਇੱਥੇ ਕਰ ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿ ਨਾ ਕਰੂ بنا کے دے جی طالب علم بچا پڑھتا ہے ایک دوریات زیادہ ہوں دوجے کی کٹ ہوں ضرورت مطابق او دارہ ٹھیک ہے ਤੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੋਰ ਨੌਈਤ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦਾ ਇਹ ਨਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਮਕਾਨ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਮਗਾਹ ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਆਪਣੇ ਬਾਦੂ ਦੇਖ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਖਰਾ ਦਾ ਨਾਲ ਖਾਵੇ ਦਾ ਵੀ ਸਹਾਰੇਗੀ ਹੁਣ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹਸਮ ਹੋ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ پا پا بلے 230000 ایک لاکھ روپے انہوں نے رجسٹرڈ کیتا ہے علاوہ میں انہوں نے ادھر ایک لاکھ 50000 کا دیا تھا صدا کی تھی سوال پیدا کر سے صاحب لا چھڑ داواں یا کس طرح طریقے کار لگا کی ہوگا کی اونا کہے ہے تہاڈے تے قرض اتھے لیا والد تو نے واپس کرو ایک لاکھ 30 ہزار کوسے چاہے 10 سال دے بعد جو 20 سال دے بعد اوہنی لاکھ 30 ہزار ہی ہو گا۔ میں کہہ رہا کہ اونوں دے بہ کے ساتھ تو 16 لاکھ روپے اس ویلے 2 لاکھ 30 ہزار ٹھیک ہے میں کہوں اسے موجودہ میں ہوئے گی پرانی لو کرے جی 100 سال دے بعد بھی مطلب دو جی لاکھ دیو والا <emarker> <tour> <tour> ਯਾਦ ਰਹੋ ਜੀ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜੇ ਯਾਦ ਯਾਦ ਸਭ ਕੁਝ ਆਮ ਲੈ ਗਿਆ ਜੀ ਜਾਣਨਾ ਭਈ ਜਿਸ ਦੋਰੀ ਕਰਨਾ ਉਸਨੇ ਤੋੜ ਕਾ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਕਲਪਤੀ ਹੈ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਚਾਰ ਲੱਖ ਦੀ ਮੁਕਾਮ ਮਿਲ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ جسے بھی جیتے جسے جس کام وا بھی جتنے پیسے اس نے لے نا اتنی رقم ہی واپس لینی ہے جس چیز واسطے جو رقم واپس ملے گی ذرا دوسرے طریقے ایک جوان ہو گیا ٹھیک ہے مکان بناندے لگے مثلا چار لکھ روپیہ اچھا دوسرا پھر جو جو لکھ روپیے اچھا کا کتنا حصہ گزار چکیا یہ چیز سامنے رکھو اس وقت جدو مکان دس لاکھ روپیہ لگتا پیا ادو پیسے دی قیمت ڈگی ہوئی ہے ہر چیز مہ گئی ہے اگے چار لاکھ جن مکان بنایا تنخواہ ملتی جن لاکھ تنخواہ رقم رقم کی <تص> جتنے <Marvel> پھر واسطے کوئی بات نہیں کوئی واسطے کوئی پرتی نہیں بڑی آسان جی ہے جی پیسے رکھ جو وہی واپس کر دیں نہیں منڈا کہے تمہارے لیے آدھا ہے اس میں سے جو چھوڑا تمہاری بیویوں نے یعنی کہ عورت فوت ہو جائے آدھا حصہ عورت کے ترکے میں سے علم یق اللہ وارد اگر ان کے لیے اولاد نہ ہود اگر انویت کی اولاد ہے فلاکم رب الر ترکنا تو جو انہوں نے چھوڑا ہے اس میں سے تمہارے لیے چوتھا حصہ ہے من وسیتہدینت کے بعد جو انہوں نے کی یا قرض کے بعد ولاب الما ترک تم اور تمہارے لیے ان کے لیے چوتھا حصہ ہے تمہارے ترکے میں سے اِلَّم اگر تمہاری اولاد نہیں ہے فرقان ولادن اگر تمہاری اولاد ہے فلاح سمن و مما ترک تو تمہارے لیے آٹھواں حصہ ہے ان کے لیے آٹھواں حصہ ہے تمہارے ترکے میں سے من ممباد وسیعت بحا عدین قرض یا اس وسیعت کے بعد جو تم کرتے ہو وہ انکارا راج الور سلال تن اور اگر کوئی آدمی جو کلالہ اس کو کہتے ہیں جس کے نہ اولاد ہو نہ والدین والدین والدین نے اپنی جداد موٹا <شاوٹم> جا <tomans> <tomans> <tomans> <humbling hi> <tomans> آدمی اپنی ساری جائیداد نہ صدقہ کر سکتا ہے نہ ہیبا کر سکتا ہے ٹھیک ہے نہ انہوں بیچ سکتا ہے ایسے طریقے ویچنا کہ جن تو بعد وہی جائیداد ختم ہو جائے الاقے کوئی ایسی مجبوری بندے آن پہ ایک تہائی مال دے اندر زیادہ و زیادہ وہ تصرف کر سہا ہے ایس تو زیادہ صدقہ کرنا ایس تو زیادہ ہیوا کرنا منع ہے انہیں جزا کام کیتا ہے اور کام ہی غیر شریف کیتا ہے کہ اوڈی جو کل جہدہ سے ساری بیچھا دی پھر دس کیلئے پھر کھوڑ کھوڑ کھوڑ کھوڑ آئے کام ہی غلط ہے تو اوڈ پر شہری رسائی کیلئی نہیں نہیں ہے ایس پندہ بی ساٹھنا دولہ حال جیگہ ہے جب کام ہی غلط کر لیا ہے उने जो किया जिंदगी ان کا جس کی نہ اولاد ہے نہ والدین اس کا وارث دوسرے لوگ بن رہے ہوں تو ایسی صورت میں بلا ہُو اخن اوختن اس کا بھائی یا بہن ہو فلیق الباخ تو ان میں سے ہر ایک کے لیے یعنی بھائی اور بہن ہر ایک کو چھٹا حصہ ملے گا اگر ایک بھائی ہے hey, یا ایک بہن ہے تو اس کو ملے گا چھٹائی سا اچھا اگر وہ دے دے گا اپنی جندگی نہ ماں نہ باپ ولا کوئی کمائی ہے گا کیا برا ہے نہیں کلا کلا اپنی اپنی جندگی ہے پراپرٹی دے دیتا ہے نہیں کر سکدا ان دے کیس کر دتا جائے گا وہ واپس ہو جائے گی اگر پر آپ سے س्याने ہوئے گے کوئی زندگی ہاں ان زندگی وچ کیوں ساری جاد بیچدا اکثر اب ان شرح اور اگر وہ اس سے زیادہ یعنی کہ دو بہنیں ہوں یا دو بھائی ہوں تو ان کو ملے گا ایک بٹا تین یہ وہ بہن بھائی ہیں جو صرف ماں کی طرف سے ہیں ماں باپ دونوں کی طرف سے بھی نہیں باپ کی طرف سے بھی نہیں یعنی کہ کہ ہاں یعنی کہ نہیں ماں ایک ہے باپ جدا جدا ہے یہ وہ بہن بھائی ہیں یعنی <متصور> <متصور> <متصور> <متصور> کہ میت کے وہ بہن بھائی اور <متصور> ان کی ماں ایک ہے ہاں کی یہ ان کا حصہ وہ اکیلا ہوگا بھائی یا اکیلی بہن ہوگی تو اس کو ملے گا چھٹائی سا وہ دو یا زیادہ ہوں گے تو پھر ان کو ملے گا تہائی حصہ اور جو ماں باپ دونوں کی طرف سے سگے ہوں یا باپ کی طرف سے سگے ان کا حصہ وہ صورت کے آخر میں آئے گا ممبر دی وسیع یو سابین غیرہ مدار یہ اس وسیعت کے بعد ہے جو کی جائے یا قرض کے بعد جس میں کسی کا نقصان نہ کیا گیا ہو وصیتا من اللہ یہ اللہ کی طرح سے وصیت ہے اللہ علیہ اللہ تعالیٰ خوب جاننے والے خوب بردبار ہیں تلک اللہ ہی اللہ کی حد ہیں ومن اللہ جنات من جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرے گا اللہ اس کو داخل کرے گا ایسے باغات میں جن کے نیچے سے دریا بہتے ہیں خالدین دین وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے ودارک الفت العظیم اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے وہ صحسول اور جو اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کرے اور حدوں کو تجاوز کرے یوں دخیل نارم خارج عنفیہ وہ اس کو آگ میں داخل کرے گا جس میں وہ ہمیشہ رہے گا والداب المحین اور اس کے لیے رسوا